اللہ نفسه رؤوف اے نبی کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ سب کو جانتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں سامعین ابنائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پوشیدگیوں اور چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر کی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں اللہ کا علم سب چیزوں کو ہر وقت اور ہر لحظہ گھیرے ہوئے ہے زمین کے گوشوں میں پہاڑوں میں سمندروں میں آسمانوں میں ہواؤں میں سوراخوں میں غرض جو کچھ جہاں کہیں ہے سب اللہ کے علم میں ہے پھر ان سب پر اللہ کی قدرت ہے جس طرح چاہے رکھے جو چاہے جزا سزا دے بس اتنے بڑے وسیع علم والے اتنی بڑی زبردست قدرت والے سے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے اللہ کی فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے علاحدہ رہنا چاہیے وہ عالم بھی ہیں اور قادر بھی ہیں ممکن ہے کسی کو ڈھیل دے دیں لیکن جب پکڑیں گے تب دبوچ لیں گے پھر نہ محلت ملے گی نہ رخصت ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام عمر کے برے بھلے سب کام سامنے رکھ دیے جائیں گے اس دن آدمی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوگا اور برائیوں پر نظریں ڈال کر دانت پیسے گا اور حسرت و افسوس کرے گا اور چاہے گا کہ میں ان سے کوسوں دور ہوتا اور پرے ہی پرے رہتا قرآن نے اور جگہ فرمایا ہے یونب السان یوم و اخر یعنی سب اگلی پچھلی کی کرائی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی شیطان جو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتا تھا اور اسے برائیوں پر اکساتا تھا اس سے بھی اس دن بیزاری کرے گا اور کہے گا یا لئیتا بینی و بین قبد المشرق عینی <الْقَرِينَ> بھبیصل کیا اچھا ہوتا کہ اے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا وہ تو بڑا برا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے یعنی اپنے عذابوں سے ڈرا دھمکا رہے ہیں پھر اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے لطف و کرم سے کبھی نا امید نہ ہو وہ نہایت ہی مہربان بہت ہی رحم اور پیار رکھنے والے ہیں امام حسن وسیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی سراسر مہربانی اور لطف و محبت ہے کہ اللہ نے اپنے سے ہی اپنے بندوں کو ڈرایا ہے یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے بندوں کو بھی چاہیے کہ صراط مستقیم سے قدم نہ ہٹائیں دین پاک کو نہ چھوڑیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری سے مو نہ موڑیں